جزاک اللہ خیر امید ہے کہ آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی ہی ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں المرسلین الحمد رب والصلاة والسلام على سید اما بعد رحمان تو اللہ علیحبی حبیب اللہ افسال تو یا نبی اللہ واہ کا واصحب یا نور اللہ على اللہ, اللہ چودوا نمبر اکسٹھ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ يُعَصِرُ اللَّهُمَّا سَبِ ظُلِّهِمَّا طَرَفَ عَلَيْهَا مِنْ دَابًّا وَلَكِنْ يُعَصِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ترجمع الكنز الإيمان اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا لیکن انہیں ایک صحرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گڑی پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے کفار مکہ کا نہایت کبھی کفر بیان فرمایا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو فوری عذاب کیوں نہیں دیا تو اس سائز میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ ان پر فوری عذاب نازل نہیں فرماتا اور ان کو ڈیل دیتا ہے تاکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا اظہار ہو اور اگر وہ لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی فوراً گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے اور بظاہر اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ سب لوگ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں حالانکہ سب لوگوں میں تو انبیاء اور رسول ارحم السلام بھی ہیں تو اس وہم کا ازالہ یہ ہے کہ خود قرآن سے ثابت ہے کہ تمام لوگ نافرمان اور گناہگار نہیں ہیں اللہ رب العزت سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں سے بعض معتدل ہیں اور ان میں سے بعض نئے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے اذن سے یہی بہت بڑا فضل ہے تو اس آج سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے تمام بندے ظالم اور گناہ نہیں ہیں بعض معتدن ہیں انہیں یعنی وہ نیکی کرنے والے ہیں اور کبھی بشری کمزوری سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور بعض وہ ہے جو بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے والے ہیں اللہ اکبر تو اس میں یہ تفصیل تھی جو میں نے عرض آپ کے سامنے مختصر طور پر کر دی ہے آیت نمبر باسٹ ہے وَجَدْ عَلُونَ لِلَّهِ مَا لا جن رو اور اللہ کے لیے وہ چہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے اور ان کی زبانیں جھوٹوں کہتی ہیں کہ ان کے لیے بلائی ہے تو آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں تو دیکھیے اس آیت پاک میں بھی مطلب جو ہے ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں ان کے لیے بلائی ہے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے میں مختصراً عرض کرتا ہوں آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے یعنی بیٹیاں اور شریف آپ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ افارے مکہ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے وہ شرمندہ ہوتے تھے ان کے ہاں اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور وہ اس کو اپنے لیے ننگ اور آر سمجھتے تھے تو جو اپنے لیے وہ ننگ اور آر اور بے عزتی کا جو ہے وہ معاملہ سمجھتے تھے وہی چیز وہ اللہ کے لیے قابل قبول سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں آئیں تو وہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے کہ اپنے لیے اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں کہ بیٹوں کو لوگ بہت سارے اچھا سمجھتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہاں سمجھانے کا معاملہ ہے کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ اللہ کا بیٹا کہنا بھی کسی کو یہ شرک ہے لیکن جو اپنے لیے ننگ اور آر سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ قابل قبول سمجھتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ ان کی زبانیں جھوٹوں کہتی ہیں کہ ان کے لیے بلائی ہے انہیں یعنی جنت کفار باوجود اپنے کفر و بہتان کے اور خدا کے لیے بیٹیاں بتانے کے بھی اپنے آپ کو حق, من حق پر گمان کرتے تھے اور کہتے تھے ہم جنتی ہیں اور کہتے تھے اگر حضور علیہ السلام سچے ہیں اور خلکت مرنے کے بعد پھر اٹھائی جائے گی تو جنت ہم ہی کو ملے گی کیونکہ ہم حق پر ہیں تو ان کے حق میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی زبانیں جھوٹی بولتی ہیں تو فرمایا ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں یعنی جہندم ہی میں یہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ یہاں پر مراد ہے مفرتون جو عسائد میں لفظ ہے اس سے مراد یہی ہے کہ بے شک ان کے لیے دوزہ کی آگ ہے اور اس میں سب سے پہلے بیچے جائیں گے اللہ اکبر تو جب کوئی شخص اپنے قصد اور ارادے سے پہلے یا آگے پہنچے تو فرد کہتے ہیں اور فارغ اس شخص کو کہتے ہیں جو کنویں کے ڈول کی اصلاح کے لیے کنویں پر پہلے پہنچ جائے بچے کی نماز جنازہ میں بھی بڑھتے ہیں اے اللہ اس کو ہمارا پیش رو بنا دے اور اسی یہ لفظ فرق کی جو ہے وہ اس میں تفصیل ہے ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی آنکھوں میں بلے کر دکھائے تو آج وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ آیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے قائم مقام ہے کیونکہ کفار مکہ کے شرک اور کفر اور ان کی جاہلانہ باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا نفایت میں فرمایا ہے کہ تو آج وہی ان کا دوست ہے اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ انہیں یعنی کفار مکہ کو جو شیطان گمراہ کر رہا ہے ان کو آپ سے دور کر رہا ہے جیسا کہ آپ سے پہلے امتوں کے زمانے میں بھی شیطان ان امتوں کو گمراہ کرتا تھا اور ان امتوں کو ان کے رسولوں سے دور کرتا تھا اور دوسری تفصیل یہ ہے کہ یوم سے مراد یوم کی آمد ہے یعنی قیامت کے دن شیطان کافروں کا دوست ہوگا اور قیامت کے دن پر اليوم کا اطلاق اس لئے کیا ہے کہ اس پر یوم کا اطلاق بہت مشہور ہے تو یہاں مراد یہی ہے کہ شیطان ان کا ساتھی ہوگا شیطان کے یہ ہمراہی ہوں گے شیطان ان کا ہمراہی ہوگا آیت نمبر چو سٹھ ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِ اخْتَلَقُوا فِي وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کریں اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے اس حایت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری انہیں یعنی قرآن کریم اتارا مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کریں اختلاف سے مراد یعنی امور دین سے متعلق جب اختلاف کریں تو اے محبوب آپ کو آن, ان کو سنائے تاکہ اختلاف ان کا دور ہو جائے یہ یہاں پر مراد ہے اس سے پہلے آیت میں اللہ نے کفار کے لیے وعید شدید بیان کی تھی اور اس آیت میں ان پر ایک بار پھر حجت قائم کی ہے حضور علیہ سلاط وسلام کے زمانہ باسط میں لوگ مختلف دینوں اور ملتوں کے پیروکار تھے اور لوگوں نے اپنی خواہشوں سے مختلف دین گڑ لیے تھے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے بعض مشرقین بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی کہتے تھے بعض قیامت کا انکار کرتے تھے اور بعض مشرقوں نے خود ساختہ احکام بنا رکھے تھے وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہتے تھے کیونکہ وہ مردار جانوروں کو حلال کہتے تھے اور جن حلال جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ان کو حرام کہتے تھے تو ان مختلف نظریات میں وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے جھگڑتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اے محبوب آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان فرما دیں کہ جس میں یہ جھگڑتے ہیں تو سو آپ نے قرآن کی روشنی میں ان کو صاف بتا دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے اس پرستی کیا کی آپ نے مذمت فرمائی قیامت کے وجود پر دلائل قائم کی اور بتایا کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے اور بتوں کے نام پر چھوڑ دینے سے یا کان چیل دینے سے یا مسلسل مادہ کو جنم دینے سے یا مخصوص تعداد میں مادہ کو گھابن کرنے سے کوئی حلال جانور حرام نہیں ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اور اللہ کے احکامات پہنچا دیے آیت نمبر فرمایا گیا اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرے پیچھے بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں اس حایت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا زمین کو زندہ کرنے سے مراد ہے کہ سرسبزی شادابی بخش کر زندہ کرنا یعنی سرسبز کر دینا اور باغات کھیت سب کچھ اس میں شامل ہو گیا اور بعد موتیہ اس کے مرے پیچھے یعنی خشک اور بے سبز با بے دیا ہونے کے بعد خشک اور بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر اس کو سر سب و شاداب کر دیا اور پھر فرمایا کہ بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں یعنی سن کر سمجھتے اور غور کرتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو قادر برحق زمین کو اس کی موت یعنی قوت نامیہ فنا ہو جانے کے بعد پھر زندگی دیتا ہے کہ وہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بے شک زندہ کرنے پر قادر ہے تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کی ایک دلیل پیش فرمائی کہ بنجر زمین کو جب اللہ بارش سے زندہ کر دیتا ہے اس میں پھل پھول کھیت باغات اور سبزیاں اناج اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو اسی طرح جب لوگ دنیا سے جائیں گے تو ان کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ دوبارہ زندہ فرماتا ہے اور فرمائے گا فرما سکتا ہے کیونکہ وہ قادر ہے تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی چنانچہ آئٹ نمبر اور بے شک تمہارے لیے جو پاؤں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے ہم تمہیں پھراتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے سبحان اللہ یہ مطلب ذرا دوبارہ سنیں اس کا ترجمہ فرمایا کہ بے شک تو تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے مراد ہے کہ اگر تم اس میں غور کرو تو بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہو اور حکمت الٰہیہ کے عجائب پر تمہیں آگاہی حاصل ہو سکتی ہے فرمایا ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے یعنی جس میں کوئی شائبہ کسی چیز کی آمیزش کا نہیں باوجود یہ کہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارا گاس بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے اور دودھ خون گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے نہ گوبر کی بو کا نہایت صاف لطیف برآمد ہوتا ہے اس سے حکمت الحیہ کی عجیب کاری ظاہر ہے اور اوپر مسئلہ بحث کا ظاہر بیان ہو چکا نی مردوں کو زندہ کیے جانے کا کفار اس کے منکر تھے اور انہیں اس میں دو شبے درپیش تھے ایک تو یہ کہ جو چیز فاسد ہو گئی اس کی حیات جاتی رہی اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی اس شبے کا اضالہ تو اس سے پہلی آیت میں فرما دیا گیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر حیات عطا فرما دیا کرتے ہیں تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے پاگر مطلب کی قدرت سے بہت نہیں دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کے اجزاء منتشر ہو گئے اور خاک میں مل گئے وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے اور خاص کے ذروں سے ان کو کس طرح ممتاز کیا جائے گا اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا اس میں غور کرنے سے وہ شبہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ قدرت الہی کی یہ شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے یہ وہ غذا کے مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے اور اس کے قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا شائبہ بھی اس میں نہیں آتا اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید کہ انسانی جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر مجتمع فرما دے حضرت سیدنا شفیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نعمت کا اتمام یہی ہے کہ دودھ صاف خالص آئے اور اس میں خون اور گوبر کے رنگ اور بو کا نام و نشان نہ ہو ورنہ نعمت تام نہ ہوگی اور طبع سلیم اس کو قبول نہ کرے گی جیسی صاف نعمت پروردگار کی طرف سے پہنچتی ہے بندے کو لازم ہے کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ اخلاص سے معاملہ کرے بر اس کے عمل ریا اور ہوائے نفس کی آمیزوں سے پاک صاف ہوں تاکہ شرف قبول سے مشرف ہوں سبحان اللہ تو دیکھیے کیسی دلیل میرے پاک رب نے ارشاد فرمائی ایک ہی مقام ہے جانوروں کا یہ جہاں وہ کھانا ان کا پہنچتا ہے ان کے میدے میں وہ چارہ کھاتے ہیں گھاس کھاتے ہیں اور بھی جو, جو یہ چوپائے کھاتے ہیں کم و بیش ہم سب واقف ہیں ایک ہی جگہ ان کا کھانا پیٹ میں پہنچتا ہے وہاں سے خون بھی بنتا ہے دودھ بھی جو ہے وہ بنتا ہے حالانکہ ہر چیز صاف صاف ہے لیکن جب دودھ نکلتا ہے جانور کے تھن سے تو آپ نے بھی دیکھا ہم سب جانتے ہیں اس میں حق الیقین علم الیقین عین الیقین یقین ہے سب کو کہ اس دودھ میں نہ گوبر کی بو ہوتی ہے نہ ہی کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے بلکہ دودھ ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیسا الحمد للہ نظام جو ہے وہ پیدا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں پر ایک بات میں ارض کر دوں آپ سے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مویشیوں میں جو نر ہیں ان کی اوجڑیوں میں بھی تو غذا اور چارہ انہی مراحل سے گزرتا ہے تو پھر نر جانور میں دودھ کیوں نہیں پیدا ہوتا اگر یہ عجیب و غریب خیال کسی سر فرحے کے سر میں آ بھی جائے تو آئیے میں اس کا بھی سر پھیر دیتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی تدبیر اس طرح کی ہے جو اس کے لائق اور مناسب ہو اور جس میں اس کی مصلحت ہو ہر خیوان میں مذکر کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے اور مؤنس کا مزاج ترب تر ہوتا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ مونس کے بدن کے اندر بچہ تیار ہوتا ہے اور خلکت کے مراحل طے کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ مونص کے بدن میں یعنی مادہ کے بدن میں زیادہ رتوبات ہوں اور اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ بچہ رتوبتوں سے پیدا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ منس کے بدن میں زیادہ رتوبات ہوں تاکہ وہ رتوبتیں بچے کے تولد کا مادہ بن جائیں دوسری وجہ یہ ہے جب بچہ بتدریج بڑا ہوتا ہے تو ماں کے جسم میں پھیلنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہو تاکہ بچہ بتدریج بڑھتا رہے اور جب ماں کے بدن میں رتوبتیں غالب ہوتی ہیں تو اس کا بدن پھیلنے اور بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے حتیٰ کہ بچہ بھی بڑھتا رہتا ہے بس ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ہر جاندار منس کے جسم میں خصوصیت کے ساتھ رتوبات زیادہ ہوتی ہیں پھر یہ رتوبات پیٹ رحم کے بچے کے بدن بڑھنے اور زیادہ ہونے کا مادہ بن جاتی ہیں جب وہ بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور جب بچہ ماں کے رحم سے منفصل ہو کر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رتوبتیں رحم سے منتقل ہو کر ماں کے پستانوں اور تھنوں میں پہنچ جاتی ہیں تاکہ وہ اس نو مولود بچے کی غذا کا مادہ بن جائیں اور جب اس تفصیل کو جان لیا تو معلوم ہو گیا کہ کس سبب سے خون مادہ اور منس میں دودھ کی شکل میں متشکل ہوتا ہے اور مذکر اور نر میں خون دودھ کی صورت نہیں اختیار کرتا پس دونوں کا فرق واضح ہو گیا تو یہ میرے غم کا قانون ہے اللہ اکبر قبیلہ اللہ اکبر اب یہاں پر چلے میں ایک ذرا ایک بات کی اور بھی وضاحت کر دوں کہ اوجڑی میں دودھ پیدا نہ ہونے کے دلائل کیا ہیں دیکھیے جب دودھ پیدا ہونے کی اس تصویر کو ہم نے جان دیا تو مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ایک جگہ سے پیدا ہوتی ہیں گوبر اوجڑی کے نچلے حصے میں ہوتا ہے خون اوپر کے حصے میں ہوتا ہے اور دودھ درمیانے حصے میں ہوتا ہے اور ہم دلائل سے واضح کر چکے ہیں کہ یہ قول مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے اس لیے کہ اگر خون میدے کے اوپر کے حصے میں ہو تو ضروری ہے کہ جب انسان یا حیوان کو قہ آئے تو اس کو خون کی قہ آئے اور یہ قطع باطل ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آئ سے مراد یہ ہے کہ خون کے بعض اجزاء سے دودھ پیدا ہوتا ہے اور خون ان لطیف اجزاء سے پیدا ہوتا ہے جو گوبر میں ہوتے ہیں اور یہ وہ کھائی ہوئی اشیا ہیں جو اوجڑی میں ہوتی ہیں اور یہ دودھ ان اجزائے لطیفہ سے پیدا ہوتا ہے جو پہلے گوبر میں تھے پھر وہ اجزائے لطیفہ دوسری بار خون میں آئے پھر اللہ نے ان اجزائے قصیفہ اور غلیزہ سے خون کو مصطفیٰ کر دیا اور ان میں وہ صفات پیدا کردی کہ وہ ایسا دودھ بن گیا جو بچے کے بدن کے موافق تھا تو خلاصہ یہ ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو غذا کھاتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے دوسری طرف گوبر بنتا ہے مگر انہی جانوروں کی مادہ صنف میں اسی غذا سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے جو خاصیت رنگ بو اور مقاصد میں ان دونوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے پھر خصوصاً مویشیوں میں اس چیز کی پیداوار اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ انسانوں کے بھی اس چیز کو کثیر مقدار میں فراہم کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اگر ہم اس کی تفصیل میں جانا چاہیں تو تفصیل میں بھی جا سکتے ہیں چلیں ہم اس کی کچھ تفصیل میں ہی جاتے ہیں آج کچھ دودھ ہی کا ذکر زیادہ ہو جائے دیکھیے مادہ کے تھنوں اور پستانوں میں جو دودھ پیدا ہوتا ہے وہ ایسی خصوصیات سے متصف ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ دودھ بچے کی غذا کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے موافق ہوتا ہے اور اس دودھ کی خلقت ایسی عجیب و غریب حکمتوں اور ایسے دقیق اسرار پر مشتمل ہے جس سے عقل سلیم یہ شہادت دیتی ہے کہ دودھ کی یہ خلقت کسی عظیم مدبر اور زبردست قادر و قیوم کی تدبیر اور اس کے فعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی ان اسرار اور حکمتوں میں سے ہم چند کا یہاں بیان کرتے ہیں دیکھیے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میدے اور اوجڑی کے نچلے حصے میں ایک منفظ اور سوراخ پیدا کیا ہے جس سے غذا کا تلچھٹ اور فضلہ دوسری طرف بڑی آخ میں نکل جاتا ہے اور جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو وہ منفذ کلی طور پر بند ہو جاتا ہے اللہ اکبر کہ اس سے کھائی ہوئی اور پی ہوئی چیز میں سے کوئی ذرہ یا کوئی قطرہ اس منخب سے نہیں نکلتا حتہ کہ میزے میں ہزم کے مراحل مکمل ہو جائیں اس وقت اس غذا کے صاف جوہر کو جگر جذب کر لیتا ہے تل چھٹ وہاں باقی رہ جاتا ہے پھر اس منفذ کا منہ کھلتا ہے اور وہ تلچھٹ میں جیسے نکل کر بڑی آت میں چلا جاتا ہے یہ عجیب و غریب کاروائی فائل حکیم کی تقدیر کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی آئیے دوسرا نقطہ سنیں اللہ نے جگر میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی اور پی ہوئی چیز میں جو اجزاء لطیف ہوتے ہیں ان کو جذب کر لیتا ہے اور اجزاء کسیفہ کو جذب نہیں کرتا اور انتڑیوں میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی یا پی ہوئی چیز میں جو اجزاء کسیفہ ہوتے ہیں ان کو وہ جذب کر لیتی ہے اور اجزاء لطیفہ کو جذب نہیں کرتی اور اگر معاملہ اس کے الٹ اور برعکس ہوتا ہے تو انسان کے بدن کی مسلحت اور اس کے بدن کا نظام فاصد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جگر میں غذا کے لطیف اجزاء کو پکانے اور ان کو ہزم کرنے کی قوت رکھی ہے حتیٰ کہ یہ اجزاء لطیفہ غذا میں پک کر اور ہضم کے بعد خون بن جاتے ہیں پھر اللہ نے خطے میں قوت رکھی ہے کہ وہ سفرہ کو جذب کر لیتا ہے اور تلی میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ سودا کو جذب کر لیتی ہے اور گردے میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ ان اجزاء میں سے زائد پانی کو جذب کر لیتا ہے پھر صاف خون باقی رہ جاتا ہے جو بدن کی غذا کے لیے کافی ہے اور جس وقت ماں کے رحم میں بچہ ہوتا ہے تو خون کی وفر مقدار ماں کے رحم میں پہنچتی ہے تاکہ وہ خون بچے کی نشو و نما کے لیے مادہ بن جائے اور بچہ ماں کے رحم سے منتقل ہو جاتا ہے یعنی پیدا ہو جاتا ہے تو خون جو پہلے رحم میں پہنچتا تھا اب وہ خون مادہ کے تھنوں اور کستانوں میں پہنچنے لگتا ہے تاکہ وہ خون دودھ کی سورج اختیار کر لے تاکہ وہ دودھ بچے کی غذا بن جائے اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا دودھ چھوٹ جاتا ہے تو اب خون ماں کے رحم میں جاتا ہے نہ ماں کے کستانوں اور تھروں میں بلکہ غذا کھانے والی کے بدن میں پہنچتا رہتا ہے بس خون کا کبھی رحم میں پہنچنا کبھی کسانوں میں پہنچنا کبھی کسی جگہ نہ پہنچنا صرف ماں کے بدن میں رہنا اور جس وقت جس جگہ خون کی ضرورت ہو وہاں خون کا پہنچنا اور مسلحت اور حکمت کے مطابق اپنا رول ادا کرنا کیا کسی حکمت اور قدرت والے فائل مختار کی تدبیر کے بغیر ہو سکتا ہے ہر نہیں اللہ اکبر دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھنوں اور پستانوں کے سروں میں باریک باریک سوراخوں تنگ مسام پیدا کر دیتا ہے اور جب کہ وہ مسام نہایت تنگ اور باریک ہوتے ہیں تو ان سے وہی چیز نکل سکتی ہے جو نہایت صاف اور بہت لطیف ہو اور رہے اجزاء کسیفہ تو ان کا اس تنگ اور باریک مناسب سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے لہذا وہ چیز تھنوں کے اندر ہی رہ جائے گی اس طرح تھنوں سے وہ دودھ نکلے گا جو خالص بچے کے مزاج کے موافق ہوگا اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوگا اور اللہ تبارک تعالی نے بچے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب بھی ماں اپنے پستان کا سر بچے کے منہ میں داخل کرتی ہے وہ اس کو چوسنے لگتا ہے اسی طرح جانور کا بچہ خود اچھل کر اپنی ماں کے تھنوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان تھنوں کو چوسنے لگتا ہے بس اگر وہ قادر قیوم بچوں کے دلوں میں یہ عمرے مخصوص نہ ڈالتا تو پستانوں اور تھنوں میں سے دودھ پیدا کرنے کا کوئی فائدہ ہی حاصل نہ ہوتا تو ان میں یہ فطرت پیدا کرنے والا بھی رم اور یہ بیان بھی ہو چکا کہ اللہ نے خون کے مصفہ جوہر سے دودھ پیدا کیا اور حیوان جو غذا کھاتا ہے اس کے لطیف اجزاء سے خون پیدا کیا پس بکری جو گھاس کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے اللہ نے اس گاس اور پانی کے لطیف اجزاء سے خون پیدا کیا پھر اس خون کے بعض اجزاء سے دودھ کو پیدا کیا پھر دودھ میں تین متضاد کیفیات اور تاثیرات پیدا فرمائیں دودھ میں چکنائی ہے وہ گرم تر ہے اور اس میں جو پانی کا انصر ہے وہ سرد اور اس میں جو پنیر کا انصر ہے وہ گرم خشک ہے اور جس گاس کو بکری نے کھایا تھا اس میں یہ مختلف اور متضاد تاثیرات نہیں تھیں اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ اجسام ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف ایک تاثیر سے دوسری تاثیر کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں بکری نے جو گاز کھائی تھی اس کی سورت کا رنگ اس کی صفت اس کی تاثیر اور تھی پھر اس سے خون دودھ اور فضلہ بنا ان کی صورت ان کا رنگ ان کی صفت اور ان کی تاثیر اور ہے اور آپس میں مختلف اور الگ الگ ہے ان احوال سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مختلف صورتیں اور متضاد تاثیرات اس قادر قیوم اور حکیم مطلب کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہیں جو اپنے بندوں کی مصلحتوں کے موافق چیزوں کی تدبیر فرماتا ہے بس سبحان ہے وہ ذات جو ہر عالم کے ہر ہر ذرے کی خبر رکھتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کی ضرورتوں اور ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے اور ان کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے موافق عالم کے ذرے ذرے میں تدبیر اور تصرف فرماتا ہے سبحان اللہ اب آ جائیے دوز کی خلقت میں حشر نشر کے امکان کی دلیل یہ دیکھیے سائٹ میں بھی یہی امکان فرمایا ہے آئت ذرا دوبارہ سنیں آیت نمبر چھیاسٹھ جس جمن میں میں یہ ساری تفصیل بیان کر رہا ہوں فرمایا گیا بے شک تمہارے لیے چوپاوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہد اترتا پینے والوں کے لیے سبحان اللہ محققین نے کہا کہ جس طرح دودھ کے پیدا کرنے کے نظام میں غور و فکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے اسی طرح اس میں غور و فکر کرنے سے حشر و نشر کا امکان بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ گاس جس کو حیوان کھاتے ہیں یہ زمین اور پانی سے پیدا ہوتی ہے بس اس قادر قیوم اور حکیم مطلق نے اس زمین کی مٹی کو سبزہ اور گاس بنا دیا پھر جب اس گاس کو حیوان کھا لیتے ہیں تو اس نے ایک اور تدبیر سے اس گاس کو خون بنا دیا پھر ایک اور تدبیر سے اس خون کو دودھ بنا دیا پھر اس دودھ میں چکنائی کا انصر پیدا کیا اس سے معلوم ہوا کہ وہ قادر و کیوم اور حکیم مطلق اس پر قابر ہے کہ وہ اجسام کو ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل کرتا رہے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا رہے اور جب وہ اس پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مردہ بدنوں کے اجزاء میں حیات منتقل کر دے اور ان میں عقل اور شعور کو پیدا کر دے جس طرح موت سے پہلے ان اجزاء میں حیات اور عقل و شعور کو پیدا فرمایا تھا اور ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کو قائم کرنا مردوں کو زندہ کرنا ایک ممکن امر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قیامت قائم کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا جو وقت مقرر ہے اس وقت میں اللہ قیامت کو قائم کرے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اس پیالے سے ہر قسم کا مشروب پلایا ہے شہد نبیز پانی اور دودھ کیا بات ہے دیکھیے جی یہ کھجوروں یا انگوروں آئے تو اس پانی کو نبیز کہتے ہیں پھر اس کو ہلکا سا جوش دیا جائے تو یہ نبیز حلال ہے اور اگر اس کو جوش نہ دیا جائے اور وہ مشروب پڑے پڑے جھاگ چھوڑ دے تو پھر نشاور ہو جاتا ہے اور یہ نبیز پھر حرام ہے دودھ سے متعلق چونکہ یہ آیت مقدسہ ہے اس پر بہت حدیثیں بھی ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے برکت کے لیے ایک دو حدیثیں بیان کر رہا ہوں حضرت سیدنا برہ بن آزم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینے جا رہے تھے تو ہم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس لگی میں نے آپ کے لیے کچھ دودھ دوہا پھر میں وہ دودھ آپ کے پاس لے کر آیا آپ نے وہ دودھ پیا حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری کی ایک اور حدیث سماج فرمائیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدرا کی طرف بلندی پر لے جایا گیا وہاں چار دریا تھے دو دریا ظاہر تھے اور دو دریا باطن تھے جو دریا ظاہر تھے وہ نیل اور فرات ہیں اور جو دریا باطن تھے وہ جنت میں ہیں پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے ایک پیالے میں دودھ تھا دوسرے پیالے میں شہد تھا تیسرے پیالے میں شراب تھی میں نے وہ پیالہ لے لیا جس میں دودھ تھا میں نے اس کو پی لیا مجھ سے کہا گیا آپ نے اور آپ کی امت نے فطرت کو پا لیا سبحان اللہ بخاری ہی کی ایک اور حدیثہ معاف فرمائی حضرت سیدنا عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس سے دودھ پیا ہٹا کے میں نے دیکھا کہ میں اس قدر سیر ہو گیا کہ اس کی سہری میری ناخنوں سے نکلنے لگی پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دیا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی تو فرمایا علم سبحان اللہ سننے ابو داؤد کی حدیث سماعت فرمائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت مائمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ خالد بن ولید تھے لوگ دو بنی ہوئی گوہ دو لکڑیوں پر رکھ کر لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا حضرت خالد نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کو ان سے گن آ رہی ہے کا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ نے اس کو پی لیا فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یہ دعا کرے اے اللہ اس میں ہمیں برکت دے اور دودھ عطا فرما کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں میں دودھ کا بدل کوئی چیز نہیں اور مصنف احمد کی حدیث ہے حضرت سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو بیماری رکھی ہے اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے تم گائے کے دودھ کو لازم رکھو تو دودھ سے متعلق کئی حدیثیں ہیں جو کہ پیش کی جا سکتی ہیں بہرحال یہیں پر میں اتفاق کرتا ہوں آیت نمبر سڑسٹھ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمِن یا تل لکھا یا اور کھجور اور انگور کے کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اس سے نبیز بناتے ہو اور اچھا رزق بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو تو یہ آیت نمبر سڑسٹھ ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے یہ مراد کیا ہے یعنی ہم تمہیں رقص دلاتے ہیں یعنی نبیز بناتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں رس پی ہے اور اچھا رزق بھی دیتا ہے یعنی سرکہ خورمہ وغیرہ تو مطلب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نعمت ہیں دیکھیے اس آیت پاس میں جو سکارا سا فرمایا گیا ہے لفظ سکر اس آیت میں فرمایا کہ تم ان سے سکر اور رزق کے حسن تیار کرتے ہو سکر کے معنی کیا ہے سکر کا معنی نشا اترنا ہوش میں آنا اس کی ضد ہے سکر وہ حالت ہے جو انسان کی عقل پر تاری ہو جاتی ہے اس کا اکثر استعمال مشروبات میں ہوتا ہے اور یہ بھی سکر کے معنی لیے جائے کہ پانی کو روک لینا یہ وہ حالت ہے جو انسان کی عقل کے معوف ہونے سے پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے یہاں جو فرمایا وہ نبیز سے متعلق جیسا کہ میں نے ابھی عرض بھی کی تھی کہ اگر ان کو کھجوروں وغیرہ کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی نبیس کہلاتا ہے اس پانی کو پیا جا سکتا ہے اور اس میں مطلب کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر اس میں خود بخود جھاگ پیدا ہو جائے یعنی اتنے عرصے تک اس کو رہنے دیا جائے تو پھر اس میں نشہ داری ہوتا ہے تو اس کا پینا جائز نہیں ہے تو اللہ تعالی نے یہاں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کھجوروں کا ذکر فرما کے انگوروں کا جو ہے وہ ذکر فرما کے اور ندیز سے متعلق بھی اور اس کو اچھا رزق بھی فرمایا اور کھجوروں سے متعلق بھی ہم نے تفصیلات ماضی قریب یا بعید میں بیان کی تھی جس میں کھجور کی فضیلت پر بھی حدیثیں ہیں الحمدللہ للہ آپ سب جانتے ہیں تو کھجور بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے الحمدللہ میرا پاک پاکر برشاد فرماتا ہے آئٹ نمبر 67 اور 69 اوشا ربو کا ارن مخلی يَعْرِشُونَ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں کلراتی فخی سب رَبِّكِ زنولا یخ رنگ نیشرفی ذا لکھومی یا پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے بے شک اس میں نشانی ہے دیہان کرنے والوں کو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ شہد کی مکھی اور شہد کی مکھی کو جو اللہ نے فطرت دی ہے اور جو اس کو تعلیم دی ہے ان دونوں آیتوں میں اس کا بیان ہے تو کیا خیال ہے تھوڑی سی تفصیل ہم جس طرح ہم نے دودھ کی آپ کے سامنے بیان کی ہے کچھ شہد اور شہد کی مکھی کی بھی تفصیل میں بیان کر دوں اور موضوع کے اعتبار سے یہی مناسب ہے پہلے ان دونوں آیتوں کو آپ ایک ساتھ ان کا ترجمہ سماج فرما رہے غور سے اشاد خدا بندی ہے رب فرماتا ہے اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہیں اس کے پیٹ سے ایک چیز ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے بے شک اس میں نشانی ہے دیہان کرنے والوں کو اس میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا تو مراد کیا ہے یعنی پھلوں کی تلاش میں ہر ایک پھل پر بیٹھ اس کو اس میں سے کھا اور فرمایا کہ اپنے رب کی راہیں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہیں ہے فضل الہی سے جس کا تجھے الہام کیا گیا ہے حتیٰ تجھے چلنا پھرنا دشوار نہیں اور تو کتنی ہی دور نکل جائے راہ نہیں بٹکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے یہ حید کی مکھھی میں اللہ نے یہ صفت پیدا کی تو فرمایا کہ اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے اور اس کے پیڑ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد رنگ برنگ نکلتی ہے یعنی سفید اور زرد اور سرخ یہ شہد کے کلر ہیں یعنی مختلف رنگ ہیں فرمایا جس میں لوگوں کی تندرستی ہے یعنی ناف ترین دواؤں میں سے ہے اور بقصرت معاجین میں شامل کیا جاتا ہے اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو یعنی اللہ کی قدرت و حکمت پر کہ اس نے ایک کمزور ناتوان مکھی کو ایسی زیر عظیر کی دانائی عطا فرمائی اور ایسی دقیق صنعت مرحمت کی پاک ہے وہ اور اپنی ذات و صفات میں شریف سے منظم اس سے فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیب سی مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف اجزا حاصل کرے جس سے نفیس شہد بنے جو نہایت خوشگوار ہو طاہر و پاکیزہ ہو فاسد ہونے اور سڑنے کی کسی میں قابلیت نہ ہو تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس مادے کے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا برلیز ہے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو ماحول سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں اس کے بعد اللہ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرماتا ہے جو خود ان میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہے تو یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے دیکھیے اس سے پہلے اللہ نے یہ بتایا تھا کہ اس نے انسانوں کے لیے مویشیوں میں سے دودھ نکالا جس کی تقسیل آپ نے کچھ سماعت فرمائی پھر فرمایا کہ اس نے کھجوروں اور انگوروں سے شکر اور رض کے حسن مہیا کیا اور حیوانات اور نباتات نے اپنی خلقت کے عجائب و غرائ سے اپنی الوبیت اور توحید پر اس کی دلال فرمایا اور ان آیات میں شہد کی مکھی کے شہد نکالنے سے اپنی اڈوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا یہ حیوانات سے بھی استدلال ہے نباتات سے بھی ہے کیونکہ شہد کی مکھی پھلوں اور پھولوں کا رقص چوزتی ہے عسائت میں فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کیا بات ہے کیا بات ہے حدیث میں وحی کا بقصرت ذکر ہے لکھنے اشارہ کرنے کسی کو بھیجنے الہام اور کلام خفی پر وہی کا اطلاق کیا جاتا ہے اور اللہ کے نبیوں میں سے کسی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی ہے اور وحی کا اطلاق ارہام پر بھی کیا جاتا ہے اور دل میں بقریق فیضان خیر کسی معنی کو ڈالنا یہ بھی وحی ہوتی ہے کسی چیز کو کسی کے دل میں علقاء کرنے اور ڈالنے کو بھی وحی کہا جاتا ہے تو شہر کی مکھی کا ذکر ایک مثال کے طور پر ہے ورنہ جانور کا نوزائیدہ بچہ جو اپنی ماں کے تھنوں کو چوستا ہے اس کو کوئی خارجی چیز آ کر یہ نہیں سکھاتی اللہ ہی, کے اللہ ہی اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے اس طرح جانور جو باقی فطری عمل کرتے ہیں وہ اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کسی طرح انسانوں کو کسی اچھے کام کا طریقہ اور اس نے عمل کی تدبیر سوچتی ہے تو یہ بھی اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے شہر کی مکھی کی بھی دو قسمیں ہیں دیکھیے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھتے پہاڑوں پر بھی ہوتے ہیں درختوں پر بھی ہوتے ہیں اونچی اونچی مقامات پر ہوتے ہیں تو شہد کی مکیوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو پہاڑوں اور جنگلوں میں گھر بناتی ہے اور لوگ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت میں نہیں کرتے اور دوسری قسم وہ ہے جس کی لوگ دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں اور یہ وہ ہے جو چھپروں میں گھر بناتی ہے اور اس فائل سے مراد یہ ہے کہ بعض پہاڑوں اور بعض درختوں میں گھر بنائے اس طرح یہ مراد ہے کہ بعض چھپروں میں گھر بنائے اللہ تعالی نے جو شہر کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں اور جنگلوں اور چھپروں میں گھر بنائے اس کی تفسیر میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آیا حیوانوں میں عقل ہوتی ہے اور ان کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں اللہ انہیں کسی ایک چیز کا حکم دیتا ہے کسی چیز سے کیا منع فرماتا ہے جیسا کہ فائد میں اس کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر بنائے یا ان میں عقل نہیں ہوتی بلکہ اللہ نے ان کی تباہی اور فطرتوں میں یہ چیز رکھ لی ہے کہ وہ ان قسم کے افعال کرتے ہیں مثلا چڑیا ایک ایک چم اکٹھا کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے جنگلوں میں بعض پرندے دو تین منزلہ گھونسلہ بناتے ہیں جبکہ عام آدمی اپنے ہاتھوں سے چنکے اٹھا کر ایسا دو منزلہ گھونسلہ بنانا چاہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے اسی طرح اللہ نے شہد کی مکھی کی طبیعت میں یہ ودیت کر دیا کہ وہ ایسا عجیب و غریب گھر بناتی ہے اب آپ دیکھ لیجیے کہ شہد کی مکی جس طرح اپنا چھتا بناتی ہے کیا کوئی اور مخلوق ایسا کرتی ہے یا کر سکتی ہے خود آپ سمجھدار ہیں اللہ نے شہد کی مکی کے نفس اور رف کی طبیعت میں ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا عجیب و غریب گھر بناتی ہے عقل والے ایسا گھر بنانے سے عاجد ہیں شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے وہ مصدف ہوتا ہے اور اس کے تمام اضلاع اینگل زاویے مساوی ہوتے ہیں اور عقل والے انسان بھی بغیر پرکار یعنی پرکار کو آپ کیا کہتے ہیں کمپاس اور اسکیل کے ایسا مصدس نہیں بنا سکتے لیکن شہد کی مکھی کمپاس کے بغیر اسکیل کے بغیر ڈی کے بغیر اور کمپاس کے بغیر یہ تمام چیزیں بنا لیتی ہے علم ہنسا میں یہ ثابت ہے کہ اگر مصدس کے علاوہ اور کسی شکل کے گھر بنائے جائیں تو ان گھروں کے درمیان ضرور کچھ نہ کچھ خالی جگہ رہ جائے گی لیکن جب مسدل شکل پر گھر بنائے جاتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں بچے گی پس اس انتہائی خور حیوان کا اس حکمت کے مطابق گھر بنانا عجیب و غریب امر ہے شہد کی مکھھیوں میں ایک مکھھی ملکہ ہوتی ہے اور اس کا جسم دوسری مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے اور باقی مکیوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے تمام مکھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں اور جب وہ سب مل کر اڑتی ہیں تو سب اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں جب شہد کی مکھیاں اپنے چھتے سے روانہ ہوتی ہیں تو موسیقی سے مشابہ آوازیں نکالتی ہوئی روانہ ہوتی ہیں انہی آوازوں کے واسطے سے دوبارہ اپنے چھتوں کی طرف لوٹ آتی ہیں اللہ کی قدرت سے درختوں کے پتوں پر شبنم پڑتی ہے پتوں اور کلیوں پر شبنم کے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں اور شہد کی مکھھی درخت کے پتوں سے ان باریک ذرات کو کھا لیتی ہے اور جب وہ سیر ہو جاتی ہے تو دوبارہ ان ذرات کو چن کر کھا لیتی ہے اور اپنے چھتے میں جا کر ان ذرات کو ابل دیتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے اپنی غذا کا ذخیرہ رکھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہد کی مکھی پتوں کلیوں پھلوں اور پھولوں سے رس چوس لیتی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے پیٹ میں جمع کیے ہوئے رف کو شہد بنا دیتا ہے شہد کی مکی اپنی غذا کو ذخیرہ کرنے کے لیے اس شہد کو اگل دیتی ہے اور یہی وہ شہد ہے جس کو ہم کھاتے ہیں اور امام غازی علیہ نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے اور زیادہ صحیح اور زیادہ قرینِ کے دوسرا قول ہے واللہ اللہ تعالی عالم دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے ابو ابوداؤ کی عزیز ہے چیونٹی شہد کی مکھی ہد ہد اور لٹورا یہ سب رنگ کا پرندہ ہے جو چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات گھروں میں چیونٹیاں مچھر مکھیاں کھٹمل وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جن سے لوگوں کو زر پہنچتا ہے سیونٹیاں بستروں پر چڑھ جاتی ہیں انسانوں کی آنکھوں بدن کے دوسروں حصوں پر کاٹ لیتی ہیں جس سے انسان شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے آیا ان کو مطلب اسپرے کر کے مارنا جائز ہے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ خود سے ضرر کو دور کرنے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے اور بلا وجہ کسی کو مارنا جائز نہیں ہے اس کی اصل وہ حدیث ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے والے کتے چوہے سانپ اور بچھو قتل کرنے کا حکم دیا ہے سبحان اللہ تو اب دیکھ لیجیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو شہد میں خصوصیات رکھی ہیں اس سے متعلق اگر ہم چاہیں تو احادیث مبارکہ بھی پیش کر سکتے ہیں اور بہت, بہت زیادہ اس میں سوالت بھی اختیار ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اس سے متعلق جو ہے یہی چند باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ورنہ یہ موضوع بھی بہت طویل ہے اور اس میں ہم شہد کے بھی مطلب خصوصیات اور شہد کے اللہ تعالی نے جو اس میں چیزیں رکھی ہیں اور جو اس کی خصوصیات ہیں پھر اس سے متعلق جو احادیث ہیں بزرگوں کا عمل ہے اس کے جو اجزاء ہیں وہ سب کچھ اس میں بیان ہو سکتے ہیں تو آج کے درس قرآن سے متعلق آخری آیت آیت نمبر ستر میرا رب ارشاد سرماتا ہے واللہ ثم ومنكم من يرد يرد الى ارض امور اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے نافذ عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کے جاننے کے بعد کچھ نہ جانے بے شک اللہ سب کچھ جانتا سب کچھ کر سکتا ہے اس سے پہلے اللہ نے حیوانات کی عجیب و غریب افعال ذکر کر کے ان سے اپنے خالق ہونے قادر ہونے پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں انسان کی عمر کے مختلف مدارج اور مختلف احوال سے اپنی ذات پر استدلال فرمایا ہے حکما نے انسان کی عمر کے چار مراتب ذکر کیے ہیں پہلا مرتبہ اس کی عمر کا وہ زمانہ ہے جب اس کے بچپن اور نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے اور اس کی نشو نما ہوتی ہے اور یہ ولادت سے لے کر بیس سال کی عمر ہے دوسرا مرتبہ وہ ہے جو اس کی عمر اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے اور یہ بیس سے چالیس سال کی عمر ہے تیسرا مرتبہ دورے ان خطاط کا ہے جب اس کی عمر ڈھل جاتی ہے اور وہ ڈیڑھ عمر ہو جاتا ہے یہ 40 سے ساٹھ سال تک کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے اس کو قبولت کہتے ہیں اور چوتھا زمانہ ان انحطاطر کبیر کا ہے یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ ساٹھ سے ستر 80 سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق کون ہے اللہ کے سوا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ان تغیرات کا خالق ہے اور لوگوں نے اللہ کے سوا جن چیزوں کو خالق مانا ان میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی تب بھی انسان کی عمر میں یہ تغیرات ہوتے رہے تھے تو ہم کیوں نہ مانے کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق صرف اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں سو وہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارہ کابارہ کا مطالعہ جلد جدال اپنی بارگاہ میں اس درس کو قبول فرمائے آج خاص طور پر دودھ سے متعلق ہم نے جو ہے وہ تفصیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ آیت نمبر ستر تک درست ہوا آج اصل میں دودھ کی تفصیل کی وجہ سے کچھ آیتیں کم بیان کی ہیں صرف دس آیتیں ہو چکی ہیں ہو سکی ہیں تو انشاءاللہ اللہ پھر سے ہی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل ہم آیت نمبر اکتر سے جو ہے ہم پھر درس قرآن کا آغاز کریں گے ان شاء اللہ جزاک ملا بلابین ابھی جو ہے وہ نو شریف فرمائیں نو شریف کے بعد انشاءاللہ اللہ سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق درس انشاءاللہ اللہ ہوگا تو دل میں مدینہ تشریف لائیں اور نع شریف پلے فرما کر دلوں کو گرمائیں انشاءاللہ اس کے بعد ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تشریف